بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنا بہتر ہے لکھنے کے لیے میرے دامن میں اب بھی بہت کچھ ہے مگر اس لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا پھر حالات کا تیزی سے بدلنا بہت ساری تحریروں کو مشکوک بنا دیتا ہے ادھر زمانے کے دجال کا خوف ہر شخص پر اس کے نفاق کی بقدر حاوی ہے کافروں کے خوف سے ڈرنے والے لوگ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں کاش ہمارے اور کافروں کے بیچ یہ خوف خوفزدہ طبقہ نہ ہوتا تو میدان کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہم نہیں کہتے کہ ہمیں فوری فتح مل جاتی لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یا تو فتح ملتی یا عزت والی شہادت مگر ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں ضلت ناک پسپائیوں اور گرفتاریوں کا سامنا ہے یا اللہ اس طبقے کو ہدایت عطا فرما اگر ہدایت ان کا مقدر نہیں تو ان سے طاقت قوت اور قدرت چھین لے کیونکہ یہ اپنی طاقت کافروں کے خلاف استعمال کرنا خلاف مصلحت اور ہمارے خلاف استعمال کرنا عین عقلمندی سمجھتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمیں کافروں اور منافقوں کا تختہ مشک نہ بنا آمین یا رب العالمین